الحمد اللہ علیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور الله مٹھے مٹھے سائیں بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر گیارہ نکال لیجیے پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اس سبق میں حروف قلقلہ کی بھی مشق ہوگی اور بالخصوص ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دال نما شکل چھوٹی سی دال نما شکل اسے جزم کہتے ہیں سکون کہتے ہیں اسے جزم کہتے ہیں لہذا سکون کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جما اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ سکون میں جنبش نہ ہو جو حرف ساکن ہو جب اسے ادا کیا جائے تو اس میں جنبش نہ ہو حرکت پیدا نہ ہو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے جیسے تو ال یہاں لام کے اوپر جزم ہے سکون ہے لہذا اس کو سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے آواز ہلے نہیں آواز میں جنبش پیدا نہ ہو لوڑتی ہوئی نہ آئے حرکت پیدا نہ ہو اس کو الحم ال محسوس کر رہے ہیں نا یہ جنبش ہے گے جیسے الحمد ایسی نہیں بڑھے گا رب ربل رب تو بل یہ آواز لوٹتی ہوئی آئی جیسے ہم نے فاتحہ کی مشق میں بھی پڑھا تھا ان عمتا ان عمتا ان عمتا انا, عمتا انا یہ آواز ہل گئی اس میں جنبش پیدا ہوئی یا انا تو یہ حرکت پیدا ہو گئی لہذا سکون کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے جزم کو جو ادا کرنے کا طریقہ ہے جو ساکن حرف ہے جب اس کو ادا کریں تو سکون کے ساتھ جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کریں کہ آواز ہلے نہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا یہ کبھی بھی یہ قاعدہ ہے ساکن حرف کبھی خود سے نہیں پڑھا جاتا جب وہ ساکن ہو تو اس سے پہلے کسی متحرک حرف کو لایا جاتا ہے جیسے العالمین سورہ فاتحہ میں ہم نے وقف کیا اب آگے ہم نے پڑھنا ہے اروشما اب سکون کی بھی دو شکلیں ہیں سکون کی دو شکلیں ہیں ایک دال نما شکل ہوتی ہے اور تشدید تین دند والی شکل جو ہوتی ہے اسے بھی سکون کہتے ہیں تشدید تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں یعنی جیسے ارحمان تو اب رحمان یہاں سے شروع نہیں کریں گے بلکہ اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حمزہ وسری لائے اور اس کے اوپر لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پڑھا جیسے الحمد اب الحمد یہ حمزہ وصلی لایا گیا ہے ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے کیونکہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا تو اسی عائدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں بھی جیسے اللہوی ارحمان اور اس طرح کی کئی کئی ایسے کالمات آئیں گے جہاں حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی حمزہ کے اوپر جیسے ارحمان سورہ فاتحہ میں یہاں حرکت نہیں ہے اور لیکن اب ساکن حرف خود سے بھی نہیں پڑھا جائے گا اب اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی لایا گیا اور اس کو متحرک بنا کے اس ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا ار پڑھا اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا جیسے اللہ تی یا الی یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا حمزہ خالی ہوتا ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے پچھلے حرف سے جیسے ار رب الرحمن ہم نے نون کو روا سے ملا دیا اب حمزہ کی ضرورت نہ پڑی تو اسی طرح اللہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ خالی ہوتا ہے اور اس کو ہم لذی نہیں پڑھ سکتے یا اسرے نہیں پڑھ سکتے لذی لذی نہ بلکہ اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم پہلے متحرک حرف لائیں گے اب وہ ساکن کیا ہے یہاں اللہ اللہ تو پہلا ساکن حرف ہے اللہ تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حمزہ وسیل ہے اور ہر حرف سے یہ مل کر پڑھا جاتا ہے اس قائدے کو ذہن میں رکھیے گا اور اس بات کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حمزہ ساکنہ حمزہ میں ویسے بھی اس میں سختی ہے جھٹکا ہے اور اس کو بغتا کے ساتھ یعنی جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جیسے حمزہ زب آپ اس میں سختی ہے, ہے تو ابھی اس کی حرکت میں جھٹکا نہیں دینا اس حرف کی ادائیگی میں جب اس کی حرکت ادا کریں گے تو اس حرف میں سختی ہے آ تو جب حمزہ ساکینا وہ حمزہ جس کے اوپر جزم ہو سکون ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ جب مل، ملے گا تو جھٹکا دے کر ادا کریں گے جیسے زبر ا ہم نے سورا فیل میں پڑھا تھا مکول تو جھٹکا دیا تھا تو اس حمزے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جھٹکا دے کر ادا کریں گے تو حمزہ ادا ہوگا دوسرا حمزہ ساکنہ جب ہی ادا ہوگا جب اس میں جھٹکا دیں گے اگر جھٹکا نہیں دیں گے تو نرمی پیدا ہو جائے گی جیسے ا تو اب یہ کہ دوسرا حمزہ ادا نہیں ہوگا یہ اس کا طریقہ ہے لیکن اس سبق نمبر گیارہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سکون کی ادائیگی جزم کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے کہ آواز میں جنبش پیدا نہ ہو حرکت پیدا نہ ہو آواز ہلنے نہ پائے اس بات کا خیال رکھنا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے حروف ہیں جس میں ادا کرتے ہوئے آواز میں جنبش ہوگی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی اور اس میں جو ہے قلقلہ کریں گے انہیں کہتے ہیں حروف قلقلہ یعنی قلقلہ والے حروف وہ حروف جن میں آواز لوٹتی ہے جن میں آواز کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے اور وہ کتنے حروف ہیں ماشاءاللہ حروف قلقلہ پانچ ہیں حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ ہیں اور یہ میرے پاس جو مدنی قاعدہ ہے یہ کلر والا ہے تو اس میں حروف کلکلا کو ہائی لائٹ کیا گیا یعنی سرخ کلر میں لکھا گیا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر انشاءاللہ دیکھ لیں گے یہ حروف قلقلہ پانچ ہیں قف تو با جیم دال یہ پانچ حروف ہیں یعنی قف تا جیم ڈال یہ پانچ حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب قطب جدین قوف کو با جال یہ پانچ حروف ان میں قلقلہ ہوتا ہے کلکلا کے مانے ہیں جنبش اور حرکت کے ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو یعنی آواز لوڑتی ہوئی ہے جیسے اب اد اج اپو، اپ اق یہ حروف قلقلہ جو پانچ ہیں ان کے اندر جو قلقلہ کرنا یہ ان کی خوبی ہے کیا ہے خوبی ہے یہ ایک صفت کا نام ہے قلقلہ ایک صفت لازمہ کا نام ہے جو ان پانچ حروف میں صرف پائی جاتی ہے یہ صفت ہے یہ ایسی خوبی ہے جو صرف ان پانچ حروف کے لیے خاص ہے اور کسی حرف میں نہیں پائی جاتی لہٰذا ان پانچ حروف کے لیے خاص ہے تو اب یہ کہ جب تک ان پانچ حروفوں حروف کو ادا کرتے ہوئے جب یہ ساکن ہو تو ان کو جب ادا کریں گے اور یہ خوبی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو یہ حروف صحیح ادا نہیں گے اور غلطی کیا ہوگی یا حرف سرے سے ادا نہیں ہوگا اور اگر ادا ہو گیا تو ناقص ادا ہوگا اور ہم نے جو مشق کا فسرہ کیا ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر حرف کو کامل طریقے سے اور اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے تو حروف قلقلہ پانچ ہیں کاپ تو با جین دال ان حروف کو آپ یاد کر لیجئے گا اور زبانی یاد کر لیجئے گا جیسے ہم نے حروف مستعلیہ سات حروف جو پر پڑے جانے والے حروف ہیں ان کو جب جیسے یاد کیا تھا حروف قلقلہ کو بھی یاد کر لیجئے تاکہ پرانے پاک میں جا بجا حروف کلکلا آتے ہیں اور وہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے یہ خوبی ہے اور صفت لازمہ ہے ان حروف کے لیے خوبی لازمہ ہے اور یہ ایسی لازم خوبی ہے جو ان حروف میں پائی جاتی ہے جب تک ادا نہ کریں تو حروف صحیح سے ادا نہیں ہوتے لہذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ ان پانچ حروف میں صرف کل ہوگا یعنی آواز مخرج میں جنبش کرے گی جس سے آواز لوٹتی ہوئی آئے گی جیسے عق اب, اب،, اب،, اب اد میں ایک واضح کر کے آپ کو قلقلہ کر کے بتا رہا ہوں لیکن اس بات تو سین میں رکھیے گا جب یہ حروف ساکن ہوں گے ہی کلکلا ہوگا جب یہ پانچ حروف ساکن ہوں گے جب ان میں کلکلا ہوگا اور جب یہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو اور خوب کلکلا ظاہر ہوگا یعنی اس میں زیادہ قلقلہ واضح ہوتا ہے جیسے حق تو جماؤں کے ساتھ کلکلا ہوتا ہے اس کے جیسے ہم نے عق اور حق محسوس کیا آپ نے تو جو ساکن حرف حروف قلقلہ تو اس کی بنسبت مشدد حرف جب اس پر وقت کیا جائے تو اس میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا آواز جو ہے زیادہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی لہذا ان پانچ حروف کے اندر صرف کلکلا کرنا ہے اور بقیہ تمام حروف میں قلقلہ نہیں کرنا آواز میں جنبش نہیں ہوگی یعنی حرکت پیدا نہیں ہوگی باقی تمام حروف کے سکون کو جماع کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے ان شاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الرحمن <تصفيق> <حمزة> تا زبرت ہم <تصفيق> زه تا زیر ات ہم تا پیش ات اب اس میں جو ہے جمبش یا حرکت پیدا نہیں ہوگی ات ات ات, ات اور حرکات ادا کرنے کا وہی طریقہ ہوگا ان کا وہی معیار ہوگا جو ہم حرکات کی ادائیگی کے بارے میں ہم جس کی مشق کرتے آ رہے ہیں یعنی جب زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے چاہے وہ کسی حرف سے مل رہی ہو جیسے ات ات تو آواز اور منہ کھول کر ایسے نہیں پڑھیں گے ات بلکہ ات آواز اور منہ کھول کر اور اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا دیں گے ات اس کو ات نہیں پڑھیں گے یہ مجھول ہو جائے گا اور معروف طریقہ یہ ہے کہ آواز کو گرایا جائے ات اور پیش کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو کامل گول کریں گے ات ات ات, ات, ات, ات, ات اب آگے یہ ملتے جلتے حروف جو آواز والے حروف ہیں جنہیں قریب فوت کہتے وہ اس سبق نمبر گیارہ میں موجود ہیں اب تاگو ہم نے باریک پڑھا اب پو کو پور بھی پڑھنا ہے اور یہ سرخ کلر میں لکھا ہوا یہ حروف ہے میں سے اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے ہم زبر اتو تکلق سے نہیں کرنا اتو آ ہمزہ تو زیر اتو ہمزہ تو پیش اتو اتو اتو اتو اب اس کو ات ات یعنی زبر نہیں دیں گے ات ات اتو تو یعنی مخرج میں لگ کر آواز میں جنبش ہوگی آواز لوڑتی ہوئی آئے گی اتو ات ات اب اس سطر نمبر ایک کی ہم دوہرائی تاکہ ان حروف کے اندر جو فرق ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور پہلے تا میں کلکلا نہیں ہے اور تو میں قلقلہ کرنے ہے سطر نمبر دو ہم زا زبر از اب اس کو از ایسے نہیں پڑھنا بلکہ از ہم زا زیر عز ہم زا پیش از اس میں سی کے کی آواز ہوگی زا کو سختی سے ادا کر رہے سی ڈی کی آواز ہوگی از از اب زال کو نرمی سے پڑھنا ہے مگر قلقلہ اس میں بھی نہیں ہوگا باریک اور نرمی ہمزہ زال زبر ہمزہ ہم زیر زال کو جب ادا کریں گے زبان کا سرا زبان کا سرا اوپر کے جو سامنے والے دو دانتے اس کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے یہ اس کا مخرج ہے اس کے نکلنے کی جگہ ہے ہم زبر ربر ہلکی سے لگائیں گے تاکہ اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو ایم زل زیر ا ہم اب لیکن اس کو نرم کرنے کے لیے زبان باہر بھی نہیں نکالیں گے جیسے بعض لوگ ادا کرتے ہوئے پڑھتے اب تو زبان کو باہر نہیں لائیں گے بلکہ زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کا اندرونی کنارہ او اب اب اس سطر نمبر دو کی دوہرائی از او یہ فرق ہے زا اور زال میں زا کو سختی میں سیدھی آواز میں اور زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے سطر نمبر تین ہمزا زبر اوزا و زیر وا پیش او وا کو ہم نے پر پڑھنا یعنی وا کو جب ادا کریں گے تو اس کا مخرج بھی جو زال کا مخرج ہے وہی وا کا مخرج ہے سال و یہ تینوں حروف مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے زبان کا سرا اوپر کے جو دانت ہیں دو ان کا اندرونی کنارہ یہ اس کا مخرج اور اس کے نکلنے کی جگہ اور جب ان کو مخرج سے ادا کریں گے تو یہ خود بخود نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے وا کے اندر بھی نرمی ہے مگر پور پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے امزا سا زبر از ہم سا زیر از ہمز سا زیر تو زیر جب کہیں گے تو وہ ز والی ہے زیر نہیں کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ حرف نرمی والا ہے نرم ہے تو اس کی وجہ سے آپ جو حرکت کا نام لیں گے تو اس کے اندر بھی آواز ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ نرمی ہو رہی ہے جیسے آپ زبر والا پڑھتے ہیں حمزہ سا زبر حمزہ حمزہ سا سا زیر پیش از ہم سطر نمبر چار حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس اس سین کو سٹی کے آواز میں سختی سے کریں گے اور فوت کے اندر بھی سیٹی کے آواز ہے مگر فوت کو پر پڑیں گے فرق کیا ہے سین کو باریک اور فوت کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے حروف سے مستعلیہ ہونے کی وجہ سے اس اس ہمزہ فوت زبر افس ہمزہ فاد زیر حمزہ <سؤال> فوڈ <فواد> پیش <سؤال> <uf> <سؤال> <of> <سؤال> اف اف اف اف اف اف اب اس سطر نمبر چار کی دوہرائی سین کو باریک اور سیٹی کی آواز میں فوت کو پر اور سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے سطر نمبر پانچ اب سطر نمبر پانچ کی جو ابتدائی حرف وہ ہے ڈال دال بھی حروف ماشاء اللہ حروف کلکلا میں سے ہیں اور اس میں قلقلہ کرنا ہے یعنی آواز لوٹتی ہوئی ہے آواز میں جمبش ہو ڈال زبر اد ادسا دال زیر اد ادسا دال پیش اد اد عد اد اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں یہ خوبی یہ اتنی اہم خوبی ہے اہم صفت ہے ان پانچ حروف کی کہ اگر ادا نہ کی جائے تو حرف کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھا کیا اب مثال کے طور پہ ہم قلقلہ کیے بغیر توہ کو جیسے پڑھتے ہیں اب ات ات ات یا دال کو پڑھتے ہیں اد اد اد اد جیم کو پڑھتے ہیں اد اد اد اد پتہ نہیں چل رہا کون سا حرف ہے جب تک کہ اس میں قلقلہ ہونا ہو جیسے اب پتا چلا تو پڑھا ادھ دال کی وضاحت ہو گئی اج یہ جم کی آواز واضح ہو گئی اب ورنہ اگر کلکڑا نہیں کریں گے اب اب, اب اب سننے والا جو ہے وہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ حرف کون سا پڑا جا رہا ہے تو یہ اتنی اہم صفت ان پانچ عروف کی کہ ادا نہ کی جائے تو حرف کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا حرف پڑا جا رہا ہے اد, حمزہ ڈال زیر حمزہ ڈال پیش اد اد اد اد مگر ایسا بھی قلقلہ کل نہیں کہ زبر پیدا ہو جائے حرکت پیدا ہو جائے جیسے ادا ادا اد نہیں حمزہ بودھ زبر او حمزہ بود زیر او اس پہ کلکلا نہیں کرنا ہم اب اب اب اس کو پوری پڑھنا ہے حروف ہے میں سے اب اب اگ اب اس پانچ نمبر ستر کی دو رائ اد اد اد اب اب उब अब सदर नंबर छ हम्जा काफ जबर अक हम्जा काफ जेर इक।, इक हम्जा काफ पेश उक, काफ उक। अक। इक।, इक उक, उक। अक। محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہلکی سی آواز اک اک اک یہ جو آواز ہیں یہ اس کی صفت کی وجہ سے تا اور کاف میں یہ آواز ہوتی ہے جیسے ات, ات ات ات ہلکی سی اک اک اک یہ اس میں کلکڑا نہیں ہے اک اک یہ کلکڑا یوں کہلاتے یہ صفت کی وجہ سے اس میں ایک ایسی صفت بھی جاتی ہے جب ادا کی جائے تو آواز میں ضوف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آواز ایسی ہے ورنہ اس کو اکھ اک اکھ, اکھ, اکھ, اکھ ایسے نہیں پڑھیں گے یعنی وہ صفت اتنی بھی کامل نہیں ہے کہ اس کو اٹھ اٹھ اٹھ یوں پڑا جائے یا اکھ اکھ اکھ پڑا جائے جیسے بس ایسا ہو جیسے اللہ اک اکھ تو بہت زیادہ حرف کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو یوں پڑھنا ہے اک ایک پک اک اک اک اک یہ طریقہ ہے اس کا اس کو اک اک اکھ یوں نہیں پڑھنا یعنی خواہ میں اس کو تبدیل نہیں کرنا اور اس میں خواہ کی آواز نہ ہے اک اک اکھ یہ غلط ہے جیسے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے تا کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے جن ن, اتھین, تجری تو تجری نہیں تجری تو اس طرح کے الفاظ چونکہ حروف کو اس کے مخض سے ادا کرنا ہے اور تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ ادا کرنا ہے لہذا اس کو اک اک اکھ نہیں پڑھیں گے بلکہ اک اک اک یہ طریقہ ہے اس کا اور آگے یہ ڈنڈی والا کاف تھا جو باریک پڑھا جاتا ہے اور اس میں قلقلہ نہیں کریں گے اب آگے جو دو نقے والا قف ہے یہ قروف قلقلہ میں سے ہے اس کو پور بھی پڑھنا ہے اور اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے حمزہ حمزہ زبر اق ہمز قبر عق حمزہ ہمز پیش اق اق اک اک اب اس سطر نمبر چھ کی رہی اک اک اک اک اک اک اب سطر نمبر سات حمزہ ہا زبر حمزہ زیر ہیر حمزہ ہا پیش ای ای ای ہوں گول کریں گے تو یہ معروف طریقے سے پیش ادا ہوگا اور اس کو ہم نے ابتدائے حلق سے ادا کرنا یعنی ہاں کی آواز پیدا نہ ہو آہ نہیں پڑیں گے بلکہ ای اور آگے ہا ہے ہا کو وس سے حلق زیادہ کرنا ہے یعنی ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے اب اس کی روا میں ای او آمزہ زبر اح آمزہ زیر اح عش حمز پیش اش روا میں دہرائی کرتے ہیں ستر نمبر سات آرے اور میٹھی اسرائیم بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہر حرف کو اس کے جگہ اور اس کے مقام سے ادا کرنا ہے لیکن اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ واضح طور پہ پتا چلے کہ اس حرف کا مخرج کون سا ہے so اس کا کتابوں میں طریقہ بھی کتب تجوید میں طریقہ بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کر رہے ہیں کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے متحرک حرف جو لائیں وہ حمزہ حمزہ مفتوحا یعنی زبر والا حمزہ لا کر اس جس حرف کا مخرج معلوم کر رہے ہیں اس کو ساکن کر کے اب حمزہ کے ساتھ اس حرف کو پڑھا جائے تو اس کا مخرج واضح معلوم ہوگا کیونکہ آواز اس میں ٹھہر جاتی ہے سکون میں جذب میں آواز ٹھہر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا مخرج ہے جیسے ہم نے پڑھا اح تو اب یہ وقت حلق ہے ٹھیک ہے اس طرح اک اق تو یہ اس کا مخرج جیسے ام تو آواز ٹھہر گئی اف اب یہ مخرج پر آواز ٹھہر گئی تو آپ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے آواز ہلنے فا کا مخرج ہم نے معلوم کیا تو اس طرح جیسے اش اب وسط بیچ زبان بیچ تالو جیسے اش تو اس طرح جو ہے وہ قطب تجویز میں باقاعدہ لکھا بہرل تمام احتیاطوں کے ساتھ کہ سکون کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنے سوائے حروف قل کے حروف قلقلہ میں قلقلہ کریں گے اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش اور حرکت کے جب ادا کریں گے ان حروف کو تو آواز مخرج میں جنبش اس میں پیدا ہوگی اور آواز لوڑتی ہوئی محسوس ہوگی یہ اس کا طریقہ ہے اس کی خوب مشق کیجیے گا مزید انشاءاللہ اللہ الز وجل اسی قلقلہ کی مشق اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ و جل کل ہم مشق کریں گے اللہ الز وجل ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی صل اللہ صلی اللہ محمد پیارے میٹھے تیسرے سپارے کی سورت البینات کی مش کریں گے لہٰذا تمام اسرائی بھائی اماں سپارے کی سورت البینات نکال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب <تصفيق> من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي هم البينة <تصفيق> لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين اب جب ہم عبارت کے درمیان میں روکیں گے آیت کے درمیان میں رکیں گے تو اب جب پڑھیں گے تو پیچھے لوٹا کر چند کل میں پیچھے سے لوٹا کر یعنی اعادہ کر کے پھر ہم پڑھیں گے اور <سؤال> <حَتَّى> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الله يتلو صحفاً مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطارا رسول من الله يتلو صحفا مطارا صحفا سواد کو پور پڑیں گے سیٹی کے آواز پیدا ہوگی حق و وسطے ہلک سے ادا کریں گے رسول من اللہ فيِيهاَا كتبٌ قم فيِي كتب قَم وَما تَفرَو قََّينَ أُوتُ الكتاب ثُ الكتاب إلاام ب بم ج أَهُ البين وَما أمرون إِلَّا الَّذِينَ عَبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِعَابِدِينَ ۗ وَإِنَّ یا مدھے اوپر جو آپ لکیر دیکھ رہے ہیں یہ مد کہلاتی ہے اور اس کو ہم دراز کریں, قوف کو پور کریں گے تو میں سیٹی کی آواز ہوگی اور اس کو پر پڑیں گے جیسے ہم نے آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ میں ہم نے جو ہے اس کی وسعت کی تھی کہ حمزہ جب بھی ساکن آئے گا تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے وہ تلزا وکا نہیں پڑیں گے بلکہ یہاں حمزہ کے نیچے واؤ ہے حمزہ کے نیچے وا ہے اس واؤ کو نہیں پڑھیں گے ویو تز کا زا کو سختی سے پڑھیں گے اور دین القیمہ قاف کو پور پڑھیں گے وزلی گزال میں نرمی کے ساتھ زال کو پڑھیں گے اس کے اوپر کھڑا صبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے لہذا اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين لَكِنْ كَانَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله